یہ سورہ مؤمن کا آٹھواں رکو اور میں پارے کا تیرہواں رقو ہے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 69 نائن کو سماعت کرنے سے پہلے اسی مفہوم کی ایک آیت گریما پیچھے گزری اسے پہلے سماعت کیجیے سورہ مؤمن کی آیت نمبر سکسٹی میں ارشاد فرمایا گیا کذالک کا اسی طرح یو فک اللہ کانو بی آیات اللہ یج حدون یج کے معنی انکار کرتے ہیں بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو شاد فرمایا کزاری کا اسی طرح یو فق اللہ کانو بی آیات اللہ یج جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح اوندے منہ پڑے ہیں ادھے منہ جاتے ہیں یعنی کچھ دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے الم تلین یوجاد فی آیات اللہ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں انا یوس کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں یعنی ان کی عقلیں کہاں چلی گئی ہیں اور کہاں یہ اوندھے مو بھاگے جا رہے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین کی آیتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور غور نہ کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو عقل سے اور شعور سے بالکل آری ہیں ہے یہ کون لوگ ہیں فرمایا اللہ دینو بل وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا وہ بھی ماں اور رسلنا بھی اور جن باتوں کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا ان باتوں ان کلام اور ان معجزات کو بھی انہوں نے جھٹلایا فصع فلم پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس کا کیسا برا انجام ہوگا اغلال فی اغلال وسلاسل جب ان کی گردنوں میں توک ہوں گے اور زنجیریں ہوں گے یوس وہ گسیٹے جائیں گے فل حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی میں گردنوں میں آگ کے تو ہوں گے پھندے ہوں گے سلاسل زنجیریں ہوں گی جس سے فرشتے انہیں گرم پانی میں اور آگ میں گھسیٹ رہے ہوں گے سما پھر فن ناری جہنم کی آگ میں یس جرون وہ دہکائے جائیں گے گرم کیے جائیں گے جس طرح ہم آگ پر گوش پکاتے ہیں اس طرح انہیں بھونا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے پھر ہے کہا جائے گا لہم ان سے ما کنتم ماں کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے مد مقابل ٹھہراتے تم ان کی پوجا کرتے تھے من دون ہی اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم نے پوجا کی وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے قلو وہ کہیں گے عنا یہ سب بت ہم سے گم ہو گئے اب یہ ہمیں نظر نہیں آتے پھر یہ جھوٹ بولیں گے بل نہیں بلکہ لم نق ہم نہ تھے نہ دوڑ قبل شعی ہم اس سے پہلے کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے تھے کہیں گے ہم تو صرف اللہ ہی کو ماننے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ہم نے کبھی تو بت پرستی کی ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ اس طرح جھوٹ بولنے سے جان چھوٹ جائے گی لیکن جان نہیں چھوٹے گی دل کا فرینا اسی طرح اللہ تعالی کافروں کو گمراہ فرمائے گا یعنی وہ کل بروز قیامت در بدر کی چھوکرے کھائیں گے اور بالآخر وہ جہنم میں جائیں گے یہ اس وجہ سے کہ تم خوش ہوتے تھے فل اور زمین میں بھی غیر الحق ناجائز یعنی ناجائز طریقے سے تم خوشی حاصل کرتے تھے کہ گناہوں کی لذت اور اس کے ذریعے خوشی حاصل کرنا یہ ناجائز ہے تو تم ناجائز زمین میں تکبر کرتے اور ناجائز طریقے سے لذتیں حاصل کرتے وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ تم اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں اتراتے تھے کبرانند تم زندگی گزارتے تھے اب اس کی سزا سنو ادو قلو اب تم سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اس میں رہنا ہے فبی سمت و متکبرینا پس متکبر لوگوں کا ٹھکانا بہت برا ہے اللہ تعالی غرور و تکبر سے ناجائز لذتوں سے محفوظ فرمائے رب العالمین ہم سب کو نیک اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے فصب محبوب آپ صبر کیجیے ان لے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ان کافروں کا بہت برا انجام ہوگا ایک وقتی طور پر یہ مسلمانوں کو ظلم و کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا ان کی جھیل اور محلت کا وقت ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کافروں کا انجام آپ کے وشال سے پہلے ہو جائے اور بعض کافروں کا انجام آپ کے وسال کے بعد ہو فعیماں نوری یب بہادل لدی پس اگر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم چاہیں آپ کے وسال سے پہلے دکھا دیں کہ ان کافروں پر کیسا عذاب آیا فعیم ماں بادل لدی جو وعدہ کیا ہم نے ان سے تو جس عذاب کا ہم نے کافروں سے وعدہ کیا ان میں سے بعض چیزیں ہم آپ کو دکھا دیں اور ان کافروں کی گرفت آپ کے سامنے کی جائے او یا نہ وفا یرور بضر ہم آپ کو وصال دیں اور آپ دنیا سے تشریف لے جائیں پھر ان کے بعد یہ کافر ہلاک کیے جائیں فرئی نہ یور جاؤ ہماری طرف وہ لوٹ کر آئیں گے مراد یہ ہے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا ان سے فرمایا گیا کہ یہ عذاب آنے والا ہے مہلت ختم ہوگی پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا مگر یہ مہلت مختصر بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور دنیا ظالم کے انجام کو ضرور دیکھے گی وَلَقَدْ قد ارسل رسول قَبْلِكَ کا اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا مین ہوں من عَلَيْكَ نہ ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا انہیں یعنی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے ومن ہوم مل نقص علیہ کا اور ان رسولوں میں سے بعد رسول وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر نازل نہ کیا یعنی قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے تقریباً 26 انبیاء کے نام ہیں قرآن پاک میں اور انبیاء کی تعداد تو ہزاروں میں ہے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کسی ایک تعداد کو ہم فکس نہیں کر سکتے بعض روایتوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا ذکر ہے لیکن یہ کنفرم تعداد نہیں اللہ تبارہ کا بطالہ ہی حقیقی تعداد کو جانتا ہے یا وہ اپنے رسولوں کو اور اولیاء کو علمتا فرمائے وماں کہانا لسول یم اللہ بھی اللہ جب بھی رسول کوئی نشانی لے کر آتے ہیں تو اللہ کے اذن سے لے کر آتے ہیں اللہ کی اذن کے بغیر وہ کوئی نشانی پیش نہیں کرتے کیونکہ رسول اور انبیاء وہی وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے فیضہ پھر جب جا امر اللہ اللہ کا حکم آ جائے خدیا بالحق حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے یعنی جب اللہ تعالی کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت وہ خیرہ ہونا لکل اس وقت مبتلون باطل لوگ فساد کرنے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس رک میں یہ بھی درس دیا گیا انسان کافروں ظالموں کی مہلت دیکھ کر پریشان نہ ہو ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ کا حکم اور امر نازل ہوگا اس وقت جتنے مبتل ہیں باطل لوگ ہیں ظالم ہیں اپنے کردار کے انجام تک پہنچیں گے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑی اللہ